اور کافروں اور منوفکوہے کی خوشی نہ کرو اور ان کی ایزا پر درگزر فرماؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ بس ہے کارساز.